لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ اسے اللہ کے حضور جھکا ہوا اور اس کے خوف سے پھٹا ہوا پاتے اور ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں اہل جنت اور اہل جہنم کا فرق مراتب بیان کیے جانے کے بعد اب قرآن کریم کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب عظیم ہے جسے سن کر لوگوں کے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے اور ان پر غایت درجے کی رقت تاری ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم پہاڑ کو قرآن کی عظمت و جلال کا ادراک دے دیتے اور انہیں اس میں موجود عوامر و نواہی کا پابند بنا دیتے تو وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کے لیے ہر دم جھکے رہتے اور اس کے شدت خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن انسان اپنی حقیقت کو فراموش کر گیا کہ وہ منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا گیا اور وہ اللہ کی قدرت کے سامنے نہایت کمزور و ناتواں ہے اور کبر و غرور میں مبتلا ہو گیا اس لیے اس کا دل سخت ہو گیا تو اللہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے پہاڑ کی مذکورہ مثال دی تاکہ اس میں غور کر کے اپنی حالت بدلے کبر و غرور سے باز آئے اور اللہ کی کبریائی کا تصور کر کے اس سے ہر دم خائف و ترساں رہے